عالفسم قدمت و عورت اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا عمل آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑ دیا تھا